بسم اللہ رحمن و رحمۃ الرحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام ورلڈ اور بشینس بل درخوار سب سے مسلم باقی سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر انیس چار سے اور خلقہ بھاجیہ سمی اللہ کے پہلے حصے میں پہلے ہیں دو ہمارے رکو سے سر اٹھا کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو عربی شکلہ میں سم علا کا یعنی سمیع اللہ علام حمیدہ پڑھنے کو سم علا. تو سمی اللہ تو سمیع اللہ کے پڑھنے کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بند درس میں بتایا تھا اس موضوع کو چونکہ ہمارے لوگ اکثر نماز میں یہ خرابی کرتے ہیں تو اذن گرمی ایک بات جاننا ضروری ہے نماز کے اندر اگر آپ نے جان بوجھ کے ایک واجب کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے لہٰذا اکثر جو خرابی کرتے رہتے ہیں مساجد ہمیں ہم نظر آتا رہتا ہے لہذا اس کے اصلاح کرنا ہے ضروری سوچ لیں بار بار ان نکات کو آپ لوگوں کو تو ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کہ رکوع میں جو ہے جب ہم رکو میں جاتے ہیں رکوع میں کمر سیدھا ہونا واجب ہے اور رکن بھی ہے رکوع میں ہاں پھر جو ہے رکو میں کمر سیدھا ہونے پر یقین ہونے کے بعد پھر آپ نے سب سبحانہ رب العظیمی و بہم پڑھنا ہے اس تصویر کا ایک دو ہفا نا واجب اور باقی زیادہ زیادہ زیادہ جتنا پڑھیں آپ کا لس باعث صواف ہے پھر رخو سے جو ہے سمی اللہ پرتواد ہمارے لوگ اثر خرابی کرتے ہیں کمر سیدھا نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر سدے میں چلے جاتے ہیں زن گرم یہ بات آؤ لوگ سن کے رہیں ہم لوگ اپنی شریف ارضا ادا کر لیتے ہیں کہ کمر سیدھا کرنا واجب ہے اس کو قوما کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونے کے معنی میں قومہ قیام سے ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا یعنی سمی اللہ پڑھتے ہوئے آپ کا کمر بالکل سیدھا ہونا چاہیے نہ سمیع اللہ آپ نے میں جاتے ہوئے پڑھنا ہے نہ رقو سے اٹھتے ہوئے پڑھنا ہے زہنگرہ میں پہلے رقو سے کمر سیدھا کرنا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے جس طرح پڑھتے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ مطمئن ہو جائے میرے کمر سیدھا ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے اچھا سمی اللہ پڑھنا ہے ہاں جی اگر آپ نے کمر سے دیکھے بغیر اگر آپ نے سمی اللہ پڑھ لیا تو آپ کی نماز باطل لیا ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ واقع نے حدیث رسول ہے جو ر نے فرمایا آپ کے دور میں ہوا اور اس واقعہ کو حضرت امیر کم بیس حجامدانین نے کتاب زارت الملوم میں ذکر فرمایا اسی نماز میں تمع نینا کے حوالے سے حضرت ممین کمبرمنی حدیث ناگر فرمایا ہے فرماتے ہیں ایک دفعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علم کچھ اصحاب کے ساتھ مجید نبی میں تشریف فرماتے اتنے میں ایک بندہ مومن آیا اور اب دیہاتی تھا اس نے کونے میں نماز پڑھا اس نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد اس ایسے نماز پڑھائی جس طرح آج کل کے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ سمیع اللہ سے کمر سیدھا نہیں کرتے ہیں اور تھوڑے سے سر اٹھا کر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سجدے میں بھی جانے کے بعد جو ہے فولن سر اٹھاتے ہیں اور سیدھے سے سر نہیں اٹھاتے تھوڑا سا جو سر اٹھا کر کمر سیدھا کیا مگر پھر سدے میں چلے جاتے ہیں پھر سجدے سے اٹھ کر بھی تو منع نہیں کرتے سیدھا کھڑا ہو جاتا تو اس طرح کی نماز اس نے پڑھا ہاں جی جلدی جلدی میں تو رس اس نے اس طرح سلام نماز پڑھ کے رسول اللہ کی مجلس میں آیا اور رسول اللہ سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ہاں جی آپ پر سلام آئی اللہ کے پیار رسول آپ نے جواب میں فرمائے و علیکہ سلام۔ پیر جی فصلی ان نگر لم تسلی حدیث کے بعد قابل ضرور ذہن میں رکھے اذان کرامی پیارے نوی نے فرمائے بند خدا واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو بے شک تم نے نماز نہیں پڑھا ہے ابھی بیچارے نے پڑھا ہے آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھا تو بےچارے پھر واپس گئے اس نے اسی طرح پہ نماز پڑھا ہاں جی جس طرح پہلے پڑھا تھا قمر سے دا رکو سے سر اٹھائے کمر سے دیا کیا فوراً سردے میں چلا گیا سر پہلے سدہ کیا،, کیا پھر کمر سیدھا نہیں کیا تھوڑا سر اٹھائے پھر سردے میں کیا اس سے جس طرح آج ہم لوگ جلدی جلدی میں اسے نماز پڑھ لیتے ہیں اس نے آج کل جو ہے جی کچھ لوگوں کو تو ایسے جو ہے نمازیں انہیں بہت زیادہ نماز پڑھنا ہوتا ہے تو ایسے ہی توڑ پھوڑ کے نمازیں بہت پڑھ لیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں کر لوگ سن لسل کریں کیونکہ ہم نے جو بے عبادت کرنا ہے رسول اللہ ہی سے سیکھنا ہے آپ ہی کے ترقی کو فالغ کرنا ہے اپنی مرضی سے ہم نے اگر نماز پڑھ لی جو رسول اللہ کے ہاں جی کے خلاف ہو تو وہ اس کوئی شرم اللہ سے دور ہونے کے علاوہ اس نماز سے آپ اللہ سے دور تو ہوتے جائیں گے اللہ سے قریب نہیں ہوا کیونکہ جب باطل نماز پڑھیں گے باطل نماز سے اللہ ناراض ہوتا ہے باطل نماز کی پڑھنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے زن یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے <تصفح> تو اس بندے خدا نے نماز سے پھر اسی طرح سے نماز پڑھا پھر آیا پھر رسول اللہ سے کہا سلام علیکم یا رسول اللہ تو پیارے رسول نے پھر جامع حرمۂ علیہ السلام عرجی فصلِ ان نے لم لمطلِ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھا بیچارہ پھر واپس کیا جا کے کی پھر اسی طرق سے نماز پڑھا جلدی جلدی میں کمر سے دھنی کے رخو سے بھی زردے سے بھی تو آپ نے پھر اسے کہا نے پھر آ کے آپ سے کہا السلام علیکم رسر مرتبہ یا رسول اللہ آپ نے فرمائے سلام فرم فصل السلام عید الن غلّہ وسلم واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو بے شک نماز سے نہیں پڑھا اس پر آپ نے پھر ان سے کہا تو اس بیچارے نے کہا اللہ پیارے رسول مجھے جو آتا تھا میں نے یہی پڑھا مجھے اس کے علاوہ نہیں آتا آپ میرے رہنے تو پھر وہاں رسول اللہ نے فرمایا بندہ خدا رکو میں جب پورا صحیح کمر سیدھا کرو کمر سیدھا ہونے کے بعد سہانب العظیم پڑھو پھر رقو سے کمر مکمل سیدھا کرو سیدھا جب ہو گیا اور مطمئن ہوا کہ میرا کمر سیدھا ہو چکا ہے اطمینان سانس لینے مطمئن نئے بولتے ہیں پھر اس میں اللہ پڑھو پھر تم ملاور پڑھ کے سجدے میں جاؤ سجدے میں سات آزاد تمہارا زمین پر ٹکنا واجب ہے نا ناکہ ٹکنا سنت ہے ساتھ پورا سرجا میں تمام آزاد ٹکنے کے بعد سوانا رب العلہ پڑھو پھر ہاں جی کا سدے سے سر اٹھاؤ کمر سیدھا کرو نبی نے فرمائے کمر پھر سیدھا کرو سیدھا ہونے کے بعد پھر جو ہے دعا پڑیں پھر سجدے میں چلا جائیں تو اس طرح آپ نے یہی طرح جو میں آپ کو بار بار بتاؤں یہی ترقی کہ آپ نے اسے تالقین فرمایا تو اسی طرح ایک اور حدیث مولا علیہ و سلم سے رواتے آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ سے ہم لوگ ملز میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی محفل میں تھے ہم لوگ خوش حصہ کے ساتھ ایک بندہ آیا ایک عرابی آیا اس نے نماز پڑھا۔ ایسے ہی نماز پڑھا جس طرح آج کل بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں سمے ہاں جی کمر سر رکو سے جی کمر سیدھا نہیں کیا سمیلا بس تھوڑا سر اٹھا پر کے سمیلا پڑھ کے سدے میں گیا دوسرے پھر سدے سر اٹھا کر پھر کمر سیدھا نہیں کیا تھوڑا سر اٹھا کر پھر سدے میں چلا گیا اس نے اسی طرح نماز پڑھایا تو رسول اللہ نے اصاب سے کہا شکر ہے اس نے ہمارے سامنے نماز پڑھا۔ تو ہم ابھی اس کی نماز کی اصلاح کریں گے لیکن اگر یہ بندہ اسی طرح نماز علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمائے اگر یہ بندہ اسی طرح نماز پڑھتا رہتا زندگی بھر تو پھر یہ اسلام کی موت نہیں مرا ہوتا یہ یہود یا نصارہ کی موت مر چکا ہوتا یعنی اس کے نماز چونکہ نماز نہیں ہوا اس نماز اسلام اور کفر کا باڈر ہے نماز صحیح نماز وہ بھی صحیح نماز ہے غلط نماز نہیں لہٰذا فرما شکر ہے کہ اس نے ہمارے سامنے نماز پڑھا اس کی نماز کی غلطیاں ہم دور کریں گے اور اگر نہیں اگر اسی طرح نماز پڑھتا رہتا تو یہ غیر ملت اسلام پہ مرا ہوا ہوتا تو زین یہ یہ ہے نماز کو غلط پڑھنے کا نقصانات ہاں جی لہٰذا سر رکوع سے کمر پورا سیدھا کریں ہاں کمر سیدھا کرنے کے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ سے میں اللّہ علم حمدہ وبنا لقل ہمدو تک پڑھ لیں ہاں جی سم المن حمیدہ رب الحمد الحمد للہ رب العالمین تک پہلے آل قبر والد بقیہ حصہ کو سم حمدن کثر طیبندنفی ولیحث کو اگر آپ چھوڑ دیں تو بھی وہ سنت ایسا ہے اس میں ہاں جی آپ کے لیے گناہ نہیں ہے لیکن جو ہے آپ جو ہے قمر سے کرنا ہر صورت میں لازم ہے ہم سیدھا کیے بغیر پڑھنے کی نماز باطل ہے اعظہ نگر میں یہ جو کہ جی آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں اگر ایسا نماز آپ پڑھتے ہیں تو اپنی نماز کی بھی ضرور اصلاح کریں اور آپ کے دوست صاحب آپ ہاں جی عالم مسجد میں مسجد میں بھی کوئی اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں ہمیں بھی معروف ہیں انہیں نئے منکر کریں ہاں جی اور ان کی نماز کی اصلاح کریں ہمیں ہم سارے کو ایک دوسرے کا شفیق دوست کی طرح رہنمائی کرنا میرے شری ذمہ داری ہے تو کل آپ لوگ پڑھایا تھا سمی اللہ عل مََََََََََن حمیدہ پہلے جو ہے دعا ہے ہم جو اکثر ہم پہلے رکعت میں پڑھ لیتے ہیں ورنہ یہ بھی آپ لوگ ذل میں رکھیں سمی اللہ کے جو دو پہ ایک سمی اللہ علیہ منحمد ربن علیہ الحمد حمدن کے سرن طیبار فی یہ بھی ایک سمی الصم ہے دوسرا سمی اللہ علمن حمیدہ الحمد رب العالمین اہل قبریا و الحل الجود والجبروت ہمارے عام آزاد یہ ہے کہ پہلے جو ہے رکع مسم اللہ علم الحمد للہ البن الحمد والا پڑھتے ہیں دوسرے میں الحمدللہ رب العالمین والی دعا پڑھتے ہیں لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیں پھر طور پر کوئی فراغ نہیں آپ ان دونوں دعاؤں کو ہاں جی یا دونوں رکعتوں میں ایک ہی دعا پڑھیں یا جو ہے پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین والی دعا پڑھیں دوسرے میں سب اللہ علیہ الحمد والی دعا پڑھیں اس میں کوئی حرش نہیں ہے یعنی دونوں تمام رکعتوں میں یہی دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ کر کے یا ایک دعا کو سب میں بھی پڑھیں اگر کسی کو یاد نہیں صرف ایک دعا یاد ہے تو اسی کو چار چار تو میں درگ ہے تو دونوں میں پڑھ سکتے ہیں فیقی طور پر تو ابھی کل ہم نے سمی اللہ علیہ لکھ الحمد المدن کس دعا کی مختصر توجہ دیا تھا ابھی اس کے بعد دوسری جو دعا ہے ہاں جی اس کے بھی مختصر توجہ دے دوں و یہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن منحمید الحمد للہ رب العالمين سمیع اللہ اللہ تعالیٰ ہاں جی اللہ نے سن لیا سمیع اللہ کے معنی اللہ نے سن لیا لیماً حمیدہ اس شخص کی جس نے اللہ کی تعریف کی ہاں جی میں نے کل آپ لوگوں بتائیں بتایا اسے بندے کو بڑا سرور ملتا نماز میں اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے ہاں جی اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے بندہ تم اس نماز کے اندر مجھ اللہ کی جتنی بھی تعریف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالکی یوم دین یقان باقن السین تک پڑھ کے اب اللہ اس کی سامنے جتنی عادی کرتے ہیں اللہ کے حمدۂ کلمات پڑھتے ہیں صفحانہ رب العظیم پڑھتے ہیں صحانہ رب العلہ کر کے اللہ کی حمت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ان تمام حمدیہ کلمات کو سن لیتا ہوں جب اللہ نے سن لے بولا تو ہم موقع سے فائدہ اٹھا کے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جب تم ہم جیسے حقیر بندوں کی دعائیں ہمارے ہم سن لیتے ہیں تو یہ بھی سن لے تو بقض الحمد الب العمنہ الََََََََناللكلحمد حمدن كے سيرن اس زاويع سے پھر ہم اللہ کی پھر مزید شوق سے بڑى جذبے سے اللہ کی حمد کرتے ہیں تو سمی اللہ اللہ نے سن لیا لمن اشاع کا حمیدہ ہو جس نے اللہ کی تعریف کی ہاں اللہ ہمیں یقین دلاتا ہے بندہ میں تمہاری ہر تاریفی کلمات کو تمہاری تصبى تحلیل کو میں سن لیتا ہوں تو پھر آگے جو ہے شوق کے ساتھ بندہ یہ پیرگر اللہ کی حمد پڑھ لیتے الحمد لل رب العالمین الحمد تمام طالب اس اللہ کے لئے جو تمام عالمین کا رب ہے مالک ہے مالک کے حقیقی کو رب بولتے ہیں حقیقت میں جو ہے ہاں جی لفظ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حوصنہ میں سے اور جو عرب میں جو ہے یہ رب کا لفظ جو ہے دوسرے لوگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن رب المال رب المختلف اضافہ استعمال ہوتے ہیں لیکن رب جب مطلقن استعمال ہوگا تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے میں سے رب کا ایک ہے جو ہے مالک کے معنی میں رب مالک پرور نگار رازق تربیت کرنے والا تو اللہ تعالی میں یہ تمام معنی بے معنی حقیقت پایا جاتا ہے اللہ رب مطلق ہے ہاں جی تمام کائنات کے ہر شے کو اس کے رب کے معنی تربیت سے ہو تو معنی یہ ہر شے کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اسی مقصد تک آہستہ کو اس منزل تک پہنچانے کو تربیت کہا جاتا ہے تو یہ کام صرف اللہ تعالی ہی کرتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں تو الحمد التم طارف لاہ کے لئے جو کہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے اور یہ اللہ جو ہے اہل کی یا اللہ صاحب کبریہ ہے کبریا کے معنی لکھا ہے تجبر لغت میں تجبر کو معنی لکھا ہے وہ شغل جو کسی کی اطاعت اور فرمان برداری سے بے نیاز ہو اس سے آزاد ہو کسی اور کی اطاعت اور فرمان برداری سے میں بےیاس ہو آزاد ہو اب یہ جو ہے غلط نے لکھا ہے اور اس شفت کا مالک جو ہے صرف اللہ کے سوا کو موجود نہیں کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی کے مٹی ہے کسی نہ کسی کے فرم مردار ہے کسی کے اس کو اعتراض کرنا پڑتا ہے ہاں جی تمام امبیہ ہومان ہم تمام موجودات عالم کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور بندگی کرنا واجب ہے اس شارک و لبے کے واجب ہے صرف اللہ کی ذات جو کسی کے بھی وہ ہاں جی اطاعت اس پر لازم نہیں ہے کسی بھی شے کے موجود کے اعتعاد اللہ کی ذات پر لازم نہیں ہے کسی کا بھی متی ہونا اس کے اوپر جو ہے لازم نہیں ہے تو ایسی ذات کو اہل کیبریا بولتے ہیں ہاں لغت میں کیبریائی ہاں جی بہت بڑی بزرگی والی عظمت والی ذات بڑائی والی ذات حقیقی بڑائی تو یہ ہے نا حقیقانہ میں عظمت اور بڑائی یہ ہی وہ سب کچھ مردار ہو اس کو کسی کے اعت کا پاون نہ ہو چاہیں تو کسی کی دعا ہو. پھر تو دعائیں ہوتی ہیں دعا کو قبول کریں نہ کریں تو نہ کریں وہ خود مسئلہ کو دیکھ کر ورنہ وہ کسی کی پاون نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہمیشہ میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس صفحت کا مالک ہے لہذا اللہ کے بانے کا اہل کی رعای بڑائی والی ذات ہے والعظمت عظمت اور عظمت والی ذات ہے ہاں عظمت بھی وہی بزرگی کے معنی میں ہے کسی کو کوئی مقام و منزلت عہدہ دنیا میں مل جاتا ہے اس کے اندر ایک شان و شوکت اور عظمت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہمیں دنیا کے کونے کا جو حکومت مل جائے پاسن جیسی چھوٹی ملک کا کسی حکومت مل جائے تو وہ ہاں جہیں پھولا نہیں سمجھ کے کتنے لوگ احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات اس پوری کائنات کا مالک اور رف ہے تو وہ اس کی کیوں نہ انسان جو ہے اور اس کی عظمت تو حقیقی عظمت ہے جو ایسی عظمت ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا سلب نہیں کر سکتا لہٰذا تمام تعلیم اللہ کے لیے جو جو بڑائی والے اور والزمت عظمت, عظمت والی ذات ہے شان و شکت والی ذات ہے وہ لل جوت ہے اور وہ ذات جو صاحب سخاوت تھے جوت کے معنی سخی و سخاوت ہاں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو بھی نیک کرتے ہیں غرض کرتے ہیں اللہ اللہ کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ اللہ بندوں پر جو بندوں کے حق میں جو بھی نیک کرتے ہیں رضی دیتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں سب اسباب احسان اور اسباب سخاوت ہے اس و سخاوت اور احسان کے صفت حقیقی معنی میں اللہ میں ہونے سے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ بلائی کرتا ہے ولجبرو کے معنی لوگ میں لکھا ہے اس لفظ کو جبرود کے پڑھ سکتے ہیں جب عروط بھی پڑھ ہیں تو یہ جو ہے نب صحیح اس کے معنی قدرت والا طاقت والا ہے جی تو قدرت والا طاقت والا اور اس معنی میں لکھا ہے اور سلطنت سلطنت والا ہے وہ شاعر جو کسی ہر قسم کی طاقت کا مالک ہر قسم کی قدرت کا مالک ہاں جی ہر قسم کی عظمت کے مالک ذات کو جبروت سے تعبیر کیا ہے ہاں جی ہر لغت میں تو اہل جو اللہ وہ اللہ ہے میں تاریخ کرنے ذات کی جو صاحب جوت ہیں سخاوت والی ذات ہیں اور جبروت والی ذات ہے ہر کام پر قدرت رہنے والی ذات ہاں جی ہر کام کی طاقت رہنے والی ذات اس معنی میں جو ہے جبروت کا یہ معنی کہ الغات کتابوں میں اور ہے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ قرآن میں خود نے فرم اللہ کل شین قدیر ہے ہر کام پر قدرت رہنے والی ذات ہے جو چاہیں کر سکنے والے ذات ہیں یعنی جس کے ساتھ جس طرح کی رفتار کرنا چاہیں کر سکنے والے ذات ہیں ایسی ذات کو صاحب جبرود کہا ہے ہاں یعنی جو ہر قسم کے بندے انگ بندوں و گرم میں کائنات کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ اللہ کر سکتا ہے کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا ہے اسی ذات کو صاحب جبرود کہا جاتا ہے تو آج تو اس لیے یہ دعا بھی بہت خوبصورت جامع اللہ تعالیٰ کے بہترین جامع حمد ہے کہ ہاں تو امید ہے کہ ہم دعاؤں کے معنی معفون سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے جو ہیں نماز کے اندر پوری توجہ سے پڑھا جائے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جا ایسی جو ہے پر خلوص دعا و نماز پڑھنے کی توفیع ادا کریں